خون بند نہیں ہوتا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منگل کا دن خون کا دن ہے اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں خون بند نہیں ہوتا اس لیے منگل کو فسد یعنی رگ کاٹ کر علاج نہیں کرنا چاہیے حجامہ میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ